قسم ہے ان ہاؤں کی جو گرد اڑا کر بکھیر دیتی ہیں وقرا پھر ان کی جو بادلوں کا بوجھ اٹھاتی ہیں اسرو پھر ان کی جو آسانی سے رواں دواں ہو جاتی ہیں تل مکسیمتی پھر ان کی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 جزا سزا کا دن کب ہوگا یومہم یم ہوں مالندرینو اس دن ہوگا جب انہیں آگ پر تپایا جائے گا لو فتنتکم فتنا تک بھی تستا جیڑو کہ چکھو مزہ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 کانو قلیلا من اللیل ما یهجعون وہ رات کے وقت کم سوتے تھے وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ اور سہری کے عوقات میں وہ استغفار کرتے تھے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 زمین میں بہت سی نشانیاں ہیں افلا اور خود تمہارے اپنے وجود میں بھی کیا پھر بھی تمہیں دکھائی نہیں دیتا اور آسمان ہی میں تمہارا رزق بھی ہے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 تاکہ تا ہم ان پر پکی مٹی کے پتھر برسائیں عند للمسرفین جن پر حد سے گزرے ہوئے لوگوں کے لیے تمہارے پروردگار کے پاس سے خاص نشان بھی لگا ہوگا خروج نفی ہینل پھر ہوا یہ کہ اس بستی میں جو کوئی مومن تھا اس کو ہم نے وہاں سے نکال لیا جگ نفی ہوب مینل مسلم اور اس میں ایک گھر کے سوا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 جن تو پھر نے اپنی قوت بازو کے بل پر منہ مو موڑا اور کہا کہ یہ جادوگر ہے یا دیوانہ ہے فِي الْيَمِّ ہوں فلیم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 میں تذر شی انتالی ان لالت ہوں قومی وہ جس چیز پر بھی گزرتی اسے ایسا کر چھوڑتی جیسے وہ گل کر چورا چورا ہو گئی ہو وہی سمود اس تیل تمتا اور سمود میں بھی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 اور آسمان کو ہم نے قوت سے بنایا ہے اور ہم یقیناً وہ ساتھ پیدا کرنے والے ہیں فرش میں ہی دوں اور زمین کو ہم نے فرش بنایا ہے چنانچہ ہم کیا خوب بچھانے والے ہیں خلقنا جیلا لعلكم تو اور ہر چیز کے ہم نے جوڑے پیدا کیے ہیں تاکہ تم نصیحت حاصل کرو الى اللہ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 میں ان سے کسی قسم کا رزق نہیں چاہتا اور نہ یہ چاہتا ہوں کہ وہ مجھے کھلائے ان کو چل اللہ تو خود ہی رزاق ہے مستحکم قوت والا